دروشی پڑھیں یہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید حجت الگدا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ عرفات میں اپنی وفاق سے تقریبا تین مہینے پہلے ایک خطبہ دیا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 اس زندگی کے ساتھ نہیں آخر کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وماتے یہ ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو دو سال کے بعد سیدنا ابکر بھی فوت ہو گئے تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید خلافت راشدہ ختم اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ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 اجماع کی بڑی بڑی مثال ہے سئینا بکر صدیق کی خلافت قرآن پاک کو کتابی شکل میں لے کے آنا قرآن پاک کا غیر مخلوق ہونا اور ابھی چودھویں صدی میں بہت بڑا ایک اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ چاہے غلام احمد قادیانی دجال کو نبی مانتا ہو یا مجدد مانتا ہو یہ فرقہ اسلام سے خارج ہے اس سے مسلمانوں کا اجماع ہوا اجماع قیامت تک جاری ہے اور ایک چوتھی چیز بھی ہے وہ بھی ڈرائیو ہے کتابوں سننے سے اور وہ ہے اشتہار وہ المسنف ابن عی شعبہ میں سعین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سی صنعت کے ساتھ ہے بائیس ہزار نو سو نبے نمبر کتاب البیو چیپٹر کے اندر کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو پہلے کتاب اللہ میں دیکھو کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو سنت میں دیکھو سنت میں نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو اجماع میں نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو یعنی کہاں مقلد ہو جاؤ اجتہاد کرو ہر بندے کا اجتہار ڈفرینٹ ہوگا کسی کا کوئی پابند نہیں ہے ورنہ اگر یہ چار بندوں پہ ختم ہو چکا ہے تو قیامت تک جتنے مسئلے آئیں گے تو وہ تمہارے بزرگوں کے خوابوں میں کبھی نہیں آئے امام منیفا امام شاپی امام مالک امام نمبر رحمٰ اجمعین ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما لیکن ان کے تو خوابوں میں بھی یہ بات نہیں کہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ بھی آئے گا انتقال خون کا مسئلہ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ کتبین پہ نماز کا مسئلہ ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ ٹرانسپلانٹیشن کا مسئلہ اتنے بڑے بڑے مسائل جس میں آج پہ نما اشتہاد کر رہے ہیں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 صحیح مسلم کتاب الفضائل چیپٹر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225, 6226, 6227, 6228 چار اوپر تلے حدیثیں غزیر قوم کی صحیح مسلم میں الفاظ ذرا سنیں اے لوگ آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا کاتب یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور اس کی دعوت میں قبول کروں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں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 مجھے تو پتہ ہے نا میں تو ساری چیزیں دیکھ کے آیا ہوں نا ایک اولیا اللہ کی محبت ایک فلاں کی محبت وا سسیم بحب اللہ جمی ولافر رکھو اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پھر واریت میں مت بٹو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی چیز اللہ کی کتاب اور زید بن ارکم کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب, کتاب ترغیب دلاتے رہے ابھارتے رہے ہمیں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 کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ بتاؤ میرے بات کس کی پوجا کرو گے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے رب کی آپ کے باوجود سیدنا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے جو ایک ہی رب ہے اور ہم اسی کے فرم بردار ہوں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتیں بھی الحمدللہ محدثین نے جمع کی ہیں اب یہ سنتے جائیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفع حدیث ہے کتاب الجنا چیپٹر میں صحیح بخاری میں تیرہ سو نبے نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں گیارہ سو تریاسی نمبر بستر مرگ پر تھے صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی مبارک چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے اور ارشاد فرماتے جاتے اللہ یہود اللہ کی لانت ہو اللہ لانت فرمائے یہودیوں پر اور عیسائیوں پہ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 اور قبروں پہ مت بیٹھنا بیٹھنا لائف بیٹھنا بھی قبر پہ توہین ہے اور ویسے اسے مجاور بن کے بیٹھنا بھی وہ بھی منع ہے دونوں طرح سے بیٹھنا منع ہے قبروں کو پکا بھی نہ کرنا اور عمارت بھی نہ بنانا اب آپ خود سمجھے جائیں اب اس معاملے میں جو سوالات آئیں گے وہ انشاءاللہ شاء اللہ ایڈریس ہوتے جائیں گے اسی کے اندر آگے پھر حدیث ہے سیدنا ابو مرسد غنوی رضی ربی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الجناز دو نمبر حدیث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 اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کے ہیں اس کے ساتھ اگلی حدیث کتاب ال جناز چیپٹر میں دو ہزار دو نمبر حدیث لے کے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک تابی ابو حیاج کو کہتے ہیں میں تمہیں اسی کام پر معمور نہ کروں جس پر مجھے نبی وسلم نے لگایا تھا کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں نا اس کو برابر کر دوں کوئی تصویر نظرائیں مٹا دوں اب اس مفتی جا صاحب جال میں لکھتے ہیں یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں کہا تھا وہ پوری مسلم پڑھ لیتے ہیں امام مسلم پہلے لے کے ہیں کہ صحابی کی قبر برابر کی گئی ہے اس کے بعد وہ حدیث لے کے ہیں یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں تھا پہلے وہ حدیث آئی ہے روڈس والی جو روم کی جنگ کے دوران فضالہ میں کیا تھا یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں ہے لیکن ان کو تو پتہ ہوگا مثلاً یہ تو علماء کو تو پتہ ہی ہوتا ہے یہ کیا کچھ ہے لیکن وہ جان بوجھ کے اپنے فرقے کو پرایورٹی دینے کے لیے وہ چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں حالانکہ مام مسلم نے انصاف کیا پہلے حدیث لے کے سبھی قبر زمین کے برابر بنائی گئی اور کہا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وزر میں محکم دیتے تھے اور آگے حضرت علی کا کال بھی لے رہے اس کے بعد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 مسلم کتاب المساجد 1180 نمبر بیس مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں حضور کی دو مہات المنین رضی اللہ کہ جب ہم حبشہ میں گئے تھے وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو گف سن رہے تھے بیماری کے دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی جب ان میں کوئی نیک آدمی پود ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے وہاں تصویریں لٹکا کے وہاں خجدے شروع کر دیتے تھے قیامت والے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ بدترین مخلوق دیکھ بدترین مخلوق سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں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 تو ہم کہتے ہیں بھائیو کسی حدیث والے سے حدیث پڑھی ہوتی نا تو تمہیں پتہ ہوتا کہ یہ حدیث کا شان ارشاد کیا ہے یہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے تھے وہ ہے ہی پرٹیکولر شرف کے بارے میں اور وہ ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار سو اسی نمبر حدیث ہے اتاب الفتن چیپٹر میں فتنوں والے چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزلۂ حنائین کے لیے جا رہے تھے کچھ سیاب اکرام علیہ امردوان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارد کی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 انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجیے کہ ہم اس پر احتکاب کر لیں موسا علیہ السلام پھر جب کوئی طور پر گئے پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا اور نبی صاحبہ کو کہا تم نے موسا علیہ السلام کے ماننے والوں کام کیا آج اعلی کیا کچھ نہیں انہوں نے بھی یہ آپ صاحب کی ذرا احتیاط دیکھیں ادھر کہہ رہے شیر کی ختم ہو چکا ہوا ہے جو مرضی کرو جتنا مرضی کرو تھوک دے ساتھ کرو ختم ہو گیا ہوا ہے اس کا میں نے جواب دے دیا الحمد پوری ریکارڈنگ ہے ہمارے میں آپ کو ضمن بتا دوں جو ویب سائٹ ہے ڈبلو اس پہ ہے اختلافی موضوعات کے مسائل 25 ریکارڈ ہو کے اللہ سے اپلوڈ ہوئے میں تقریباً پونے پونے گھنٹے کے ہر آج کل کا مسئلہ حضر و نازر علم غیر ایات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسئلے ان میں یہ بھی کیا شیر ختم ہو چکا ہے اس میں میں نے پھر سارے دلائل کا جواب دیئے تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب صحابہ نے یہ کہا نا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 جیسا میں یہاں سے کی چیز نکال رہا جو ساروں کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ یہ بغداد یونیورسٹی میں رہے ہیں یہ پرانے بزرگ آئے سے ڈیڑھ دو سو سال پہلے وہ کیا کہتے ہیں تفسیر آلوسی میں تفسیرِ رول مانی میں دو سو اٹھتیس نمبر پیج پہ پندرہ نمبر جلد کے اندر جو مکبہ امدادیہ ملتان سے شائع ہوئی ہے جو بند نے کی ہے تجمے کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے بڑا حرام اور شرک کے اس بات کی چیزوں میں سے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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو آگ لگا دی تھی اور علامہ لوسی کہہ رہے ہیں یہ مزاروں پہ بنے ہوئے گنبد یہ اس مسجد درار سے بھی بڑا فتنا ہے وہ ہے واقعی ادھر تو پتا چل گیا منافقین ہے یہاں تو محبت کے نام پہ کسی کو وحم بھی نہیں ہونا اس لیے بڑا فتن ہے تو الفاظ دیکھیں اس سے بھی زیادہ نقصان دے ہیں اور آگے وجہ یہ نہیں بتائی کہ مجھے کو پرسنل ناپسند ہے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ رکھی گئی ہے وہ صحیح مسلم کی عدیز قبروں کو پکا مت کرنا ان پہ مارتے مت بنانا اچھا یہاں بھی میں بتاؤں کیا ہوتا ہے میرے استاد غلام سر سعیدی صاحب جن کی شرح صحیح مسلم سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے مفتی نیبو رحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ العدیز ہیں اور بریلوی مکد فکر میں اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی ہیں ان کو میں نے فون کیا آج سے دو سال پہلے تو میں نے کہا جی آپ نے مسلم کی پوری شرح لکھی ہے تو صحیح مسلم میں یہ عید بھی آتی ہے قبروں پہ مارتے مت بناؤ تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں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 میں اور on, اس کا فرق تو میں نے لاہور میں داتا دربار جس کو کہتے ہیں مشہور وہ قبر تو تہانے میں اس کے اوپر لایا گیا اور اوپر سے بھی باہر اتنی نکلی ہوئی ہے آپ یہی کہہ رہے تھے نا آپ خاموش ہو گیا آگے سے میں نے کہا بولے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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی بات بلند نہیں کرنی ادیسوں پہ جس کی مرضی باتیں بلند کرتے پھر ہونا ہوگا بلا تو یہ بات سمجھے اب آگے کانٹے کی بات اور اب کنکلوژ کی طرف جا رہے ہیں اور میرا خیال ہے پندرہ منٹ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ شاء لگیں گے اس سے زیادہ نہیں لگیں گے یہ کریٹیکل مسئلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت جھوٹا دفاع کیا جا رہا ہے سب لوگ مثال دیتے ہیں جی پھر گھوم کے بھی غلط ہویا یہ آپ نے اکثر مثال سنی ہوگی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 سفا نمبر چار سو پینتیس کتاب کا نام ہے اور اس کے مصنف کون ہیں اس کے مصنف ہیں الدین علی بن احمد سمہودی المتوفا نو سو گیارہ ہجری آج سے تقریباً چار سو پانچ سو سال پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گمد خزرہ کب بنا ہے گمبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے اس وقت بھی اکھل سلمانی بنا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سو سال پہلے کا اطلسمانی بنا ہوا تھا لیکن کیا وجہ تھی صحابہ رام نے کیوں نہیں گمبد بنایا کیوں نہیں وہاں پر عمارت کھڑی کی اسی ہجرے میں اجرے میں کیوں دفن کیا وہ تو حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ کتاب الجناد چیپٹر میں دس اٹھارہ نمبر حدیث ہے کہ ہر نبی کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اجر عائشہ میں ہوئی وہیں آپ کو دفن کیا گیا اس وقت وہ مسجد نبی کا حصہ نہیں تھا مسجد نبی سے ملحکہ تھا اب وہ توسیح کے دوران جو ہے وہ بدکسم کے ساتھ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ کٹھا ہو گیا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے بے رمتی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ لوگ جالی شریف کے آگے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی بجائے اس کو باہر ہی رہنا دیتے کم از کم اس طرح کی بےد بھی تو نہ ہوتی اولادی لگ رہتا جس طرح پہلے تھا الگ تو الٹا اس کی وجہ سے بے رمتی ہو رہی ہے پیٹ ادھر کر کے تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بلا رخو گے تو یہ اب سمجھے اس کی بات ابھی سامنے ہے اب یہ چیزیں جو ہوئی ہوئی ہیں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 اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے پیٹ کو کہ آرام پہنچنے سے درد نہیں کرنا لیکن آخرت میں فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں دوزخ کی آگ بڑھ رہے ہیں دنیا میں وہ آگ نہیں ہے دنیا میں یہ مورل لا ایکٹیو نہیں ہے آخرت میں ہو جائے گا اجازت ہے مرضی نہیں ہے نماز نہ پڑھیں اجازت ہے آپ کو لیکن اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے اجازت کا لفظ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ ایک نماز چھوڑ دیں لطر پڑے ہمیں دوسری طرف دو مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں لیکن دنیا میں یہ لاز ایکٹیو نہیں ہے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 ایک بادشاہ تھا مصر کا منصور بن کلاگون سالخی یہ بادشاہ اسی سال تخت پہ بیٹھا تھا تو جتنا یہاں بھی ہوتا ہے کوئی بندہ وزیر اعلی بنتا ہے تو جا کے دربار پہ چادر چڑھا دیتا ہے یہ اسی سال تخت پہ بیٹھا تھا اس نے لکڑی کا ایک گمبد بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد جا کے اجر شریف کی مبارک شاہ کے اوپر رکھ دیا لیکن کیا علماء نے اس وقت کیا نہیں آگے وہ لکھتے ہیں اس نے کمال احمد برہان کے مشورے سے لکڑی کا گمت بنوا کر حجر عائشہ رضی اللہ تعالی عہ کی چھت مبارک پر لگا دیا اور اس کا نام کبا رزاق پڑ گیا اس وقت کے علماء ہر چند کے اس صاحبِ اقتدار کو روک نہ سکے مگر انہوں نے اس کو بہت برا خیال کیا حتیٰ کہ جب اس کام کا مشورہ دینے والا کمال احمد برہان معذول کر دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کی معذور اللہ کی طرف سے اس فیل کی سزا ہے کہ اس نے گمبت کا مشورہ دیا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 جب حکمران آئے تو علماء عرب نے ان کو مشورہ دیا کہ ان مزارات کو گرایا جائے قبریں موجود ہیں قبروں کے نشانات موجود ہیں سب کچھ ہے لیکن اوپر سے مزار انہوں نے یہاں کی کی اچھا. مزار گرائے اور دوسری طرف خانہ کعبہ شریف میں چار مسلے سے پچھلے پانچ چھ سو سال سے انفی شافی مالکی ہمبلی لادہ لاد نمازیں پڑھتے تھے اس کی تصویریں بھی ویڈیو کیمرے میں بھی موجود ہیں یہ مسجد نبی کی تعمیر کے دوران جو ویڈیو بنی وی ہوئی ہے بل لادن کمپنی والی اس میں گمد خزاں کی تاریخ بھی بتائی ہے اور خانہ کابہ شریف والی جو ویڈیو ہے اس کے اندر انہوں نے وہ چار مسلے بھی دکھائے ہوئے انیس سو پچپن تک موجود تھے بعد میں توڑے گئے ہیں اٹھا اسی وقت لیے گئے تھے لیکن اس کی عمارتیں بعد میں توڑی گئیں چار مسلے ہر نمازیں لادہ لادہ پڑتے تھے پھر کہتے ہیں چاروں ہی اقبے چاروں حقبے تو ایک دوسرے کے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھتے ساوے گرام تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے علی اردوان تو یہ بھی چاروں کا خاتمہ کر کے انہوں نے مقام ابراہیم پہ مام کعبہ کو کھڑا کیا تو یہ مزرات ماں سے ختم ہوئے باقی یہ میرا اپنا ذاتی اشتہاد ہے اس کے ساتھ کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے کہ صحیح مسلم کتاب المان چیپٹر میں 373 نمبر حدیث ہے کہ قربے قیامت میں دین مدینے میں اس طرح لوٹ آئے گا دو مسجدوں کی طرف مکے اور مدینے کی طرف دونوں کا نام لیا جس طرح سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا <تصفح>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 آج بھی جالی شریف کے پر آیت لکھی ہوئی ہے ان اللہ یا تو ان رسول اللہ <سلام> بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پت رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوے کے لیے چن دیا ہے ٹھیک ہے <سلام> تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے وہاں پر مزاج شریف سے اس لیے گنبد نہیں اتارا گیا اگر اتار لیتے ہیں ان کی چھات تو موجود ہے یہ نہیں ہے کہ اوپر سے وہ ننگا ہو جانا ہے وہ حجر عائشہ کی چھات تو موجود ہے اور دوسرا فتنے کے ڈر سے بھی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 چونکہ مسئلہ اجتہدی ہے ان کی نیت میں بھی شک نہیں ہے ان کے سامنے یہ معاملہ ہے اشتہار کی یہ خوبصورتی ہے تو قبرستان جانے کا مقصد آخرت کی یاد اور قبرستان جانے کی دعا کیا ہے صحیح مسلم میں کتاب و جناب چیپٹر میں دو ہزار نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی دعا تعلیم فرمائی السلام علیکم اہل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 اب ایک کریٹکل مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جامعہ ترمزیم ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دس سو چھپن نمبر کتاب جنایا چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت فرمائی ہے جو کثرت کے ساتھ قبرستان جاتی ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیں اس حدیث پر امام ترمزیم نے بحث بھی کی ہے حدیث تو بالکل صحیح ہے اس کے مفہوم کے اوپر کہ یہ ممانعت اس وقت تھی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 آپ نے یہ نہیں سنایا کہ تیرا نہیں حرام ہے تو یہ باز ثبوت سے مسلم کی عزیز کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں لیکن کبھی کبھار اکثر رک یا تو معاملہ الٹ ہوتا ہے مرد کبھی کبھار جاتے ہیں عورتیں اکثر ہی پہنچی ہوتی ہیں لیکن یہ بھی معاملہ ہے قبرستان کا مزاروں پہ جانا مردوں کے لیے بھی حرام ہے عورتوں کے لیے بھی حرام ہے یہ ہے گوڑا فتوا مزار پہ جانا حرام ہے یہ بحث بعد میں ہوگی کہ ہم جو ہے وہ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 ایکسٹرا آڈنری ثواب کی نیت سے یہ نہیں ہے کہ سفر ہی نہیں کر سکتے ایکسٹرا آڈنری ثواب کی نیت سے بہتر سفر جتنے مرضی کوئی کرے کہ یہ پرٹیکولر میں فلاں جگہ پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ہوگا اس نیت کے ساتھ تین مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو بیت اللہ شریف مسجد نبی اور بیت المقدس مسجد اقسا اس کے علاوہ نہ سفر کرو اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ روزہ رسول کا نہیں جا سکتا کوئی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 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کی فضیلت بیان فرمائی المصنف ابنبی ابن شہباد جو احادیث اور اثار کا مجموعہ ہے 38000 دنیا کی سب سے بڑی اثار کی کتاب ہے اس کی کتاب الجنا چیپٹر میں گیارہ نمبر اثر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسجد نبی میں جاتے تو دو نفل پڑھتے اس کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پڑھتے السلام علیہ یا رسول اللہ ع پھر سیدنا رام بکر کی قبر پر السلام علیہ یا ابا بکر اور پھر اپنے والد کی قبر پر جا کے کہتے ہیں السلام علیہ کا یا ابا اے میرے باپ آپ پر سلام ہو تو قبر رسول پر جا کر یہ پڑھنا بالکل صحابہ اکرام کی سنت ہے یہاں سے پڑھنا ثابت کوئی نہیں سوائے نماز میں السلام علیہ کا یوں نبی اور وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب السلام علیکہ یا نبی پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پوچھا دے گا ادھر سے بھی حضر الا نظر کوئی نہیں ثابت ہوتا وہ دس پوری پڑھتے کوئی نہیں میں نے حضر ناظر والا مسئلہ بھی لادارڈ کروایا ہوا ہے اب میں جو کہہ رہا تھا مزارات میں جانے کی مانیہ ہے تو سنن نسائی میں انٹرنیشنل نبرنگ کے مطابق کتاب الجمہ چیپٹر میں 1431 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابو بسرا غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بڑی زبردست حدیث ہے یہ سننی ہے حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا رہ گیا بس صبر کر لیں مجھے زیادہ اس میں گرمی لگی ہوئی ہے سعیدنا اب ریرا اور اللہ تعالیٰ انہو کوہتور پر گئے سنن نسائی میں کتاب و جمعہ چیپٹر ایک ہزار چار سو اکتیس کوہتور پہ. وہ پہاڑ ہے جس کے نام پہ پوری سورت ہے بطور و کتابی مستور قرآن میں سورت مبارک پہاڑ اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی یہاں تو بزرگوں نے تجلییں فرمائی ہوئی ہیں نا کویتور پہ کس کی تجلی ہے اللہ آپ ذرا سنیں فتویٰ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 تو مزارات پہ جانا اس سے بڑی نہ فرمانی جو رسول اللہ کی مخالفت پہ بنے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے اس پر امارت تعمیر کرنے سے تو وہ صحابی کیا میں ایمانداری سے پوچھتا ہوں ان کو یہ مسئلہ پیش کیا جائے جو کوئی ٹور پہ نہیں جانے دے رہے وہ یہاں سے جمعہ پڑھنے کے لیے دادا دربار یا ملتان شریف جانے دیں گے کبھی بھی نہیں یہ صحابی کا فہم ہے وہ کا نہیں ہے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 ہم بھی یہی پڑھ یہ جیسیں پڑھ گئی قبروں والی جیسوں سے ہی میں بھی چینج ہوا ہوں مین لی جو ہو ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان معاملات میں اب یہ آخری ایک خانہ واقعہ میں سنانے لگوں اس پہ کنکلوژن ہو گئی ہے دس کی یہ میں انصاف سمجھتا تھا ابھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ریسرچ پیپر آپ وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں ایک اور ہے قبروں سے فیض کے عقیدے, عقیدے کا تحقیقی جائزہ ایک ہے اندھا پیروی کا انجام یہ تمام اس میں تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں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 جو بنیوں کی جو تبلیغی جماعت ہے اس کا جو تبلیغی نصاب میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے فضائل درود اور فضائل حج ان دونوں کے اندر یہ واقعہ شیخ فکری صاحب لے کر آئے فضائل حج واقعہ نمبر بارہ صفح ایک سو چھیاسٹھ اور بریلگیوں میں مولانا الحاظ قادری صاحب فضان سنت میں مصافہ اور معانکا کی سنتیں اور اداب اس میں یہ واقعہ لے کے آئے ان کا کوئی قصور نہیں ہے یہ جلال الدین سیوتی نے نقل کیا ہے پیچھے بزرگ نقل کر گئے یا اگلے والے بےچارے بزرگوں کو بچا وتا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 کسی سے ابھی نے تو وہ کہتے ہیں نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ نکالا قبر مبارک سے باہر انہوں نے اس کو بوسا دیا اور ان نبے ہزار لوگوں میں شیخ ابد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بچارے صاحب جائیں یہ میں کہہ رہا ہوں بریکٹ میں شیخ ابد القادر جنانی نے بھی دیکھا اور بھائی کدھر دیکھا انہوں نے کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے پورن بزرگ کا نام لگا دیا تاکہ بھائی میرے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ بات کر رہے ہیں پانچ سو پچپن اس آٹھ آج سے ہزار سال پہلے آٹھ سے سو سال پہلے بھی مذہب نبی کے اندر نوے ہزار کا مجمعہ نہیں آتا تھا یہ نبے ہزار کا مجمع ہزار سال تو بہت دور کی بات ہے جھوٹ کے پاؤں اور دوسری جو لاجیکل بات یہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے ہستے میں نہیں دیکھا انہوں نے تو کبھی کبھی مبارک پہ جا کے التجا نہیں کی کہ یار صلی اللہ وسلم ہاں باہر نکالیے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 جنہوں نے کہا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کا پیالہ ہے آپ اپنی مبارک انگلیاں اس میں رکھیں نا پانی کے چشمے جاری ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پانی میں انگلیاں رکھی اپنی انگلیاں مبارک اور پانی کے چشمے جاری ہوئے ہزاروں صحابہ نے پانی استعمال کیا یہ معجزہ اب حضرت عمر تک تو یہ بات بھی تھی کہ آپ صلی السلم کی مبارک انگلیوں سے پاؤں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں شیخ ذکر صاحب اور لیات قادری صاحب جو واقعہ لکھ رہے ہیں حضرت عمر کو چاہیے تھا قبر پہ جا کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یاد کے ساتھ زندہ ہیں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 تو یہ گستاہی کے فتوے بیدت کے فتوے سے اللہ تعالیٰ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے آج حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے جو غلط بات میرے مو سے نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے اور وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جو محفل کے کفارے کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو وما علینا الا البلاہ المبین